जड़ा सौदा मुकिया होगा ना पूरा करे को खौफ का सौदा मुक्या सामू हर एक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 अल्लाह तलाबीब रबाण तो बन गए सारा फा मतलब मेरी गल समझ आ रही ने कोई ना तले जिना मैं नवा नवा सुने वो तो मेरिया गलों तेषान हो गए तो पता नहीं किना चेर बाद मेरी गल समझ आए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 کتابت مذہب پہ میں بےمان کو پہ پنجنا میں کتاب نہیں پہ پنجنا نہ مذہب پہ پہنچنا مسلک نہیں اتنے مسلک بھی مسلک بچانا پاؤنا جیمان ٹکڑے میں اونے نے خلاف اسے چڑھ سکتے جی بسم اللہ نہیں سن سکتے دہ پو मैं भी बोलना सदलो करा तक सुननी और दुण दुण। हाँ और जितने क्या गल गलत है सही के मैं तेरे लगा दसो किन रुपया खादा अला सुन सद कराम मगर साहब कियान बयान रुपया करना मैं میں تو ہلے کھولنا ہلے میں کھولنا ہلے کی دسنے میں ہلے تو پھر آگا بولیا کی کی پی جی آج بولو سبحان اللہ سبحان اللہ میں بولنا تو مکر ہو رہے وہ ممبر سے بیٹھ کے بکواس پہ کرتا کہ جہاں نبی پاک سرکار دا ملاد مناوے جو گھپلے جو کپل لاوے ٹھیک ہے سب سب جنت ملے گی انہیں پکا بخشیا ہوا دسو کتنے لکھا کہاں تے لکھا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 محبوبے خدا نام ہزار بار بشو بلاب ہلو کمال بے کما کہ یا رسول اللہ لکھ بار امبر دے لال اپنا منہ صاف کرام لوا تو پھر بھی بیٹ بھی ہے وہ ہے علی والا جنہیں ایک رسول کیتا کی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 پھر تا نام لوگ تو بیت بھی ہے علی والا جن مشہور جا روزانہ اس کرے خاطر اشتہار لمبی نام رکھا سٹے توجہ <تصفحان> نہیں فرمائی میری گلتے رجینیا بولو جنوب ایمان ڈب دب کے بولو سبحان اللہ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 اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم میں نہیں اندر خیال میرے کو فتوا پوچھ جے مومن میں نہیں نا اس تفتے قلب بر لفتہ کل المفتون نبی فرماتے ہیں مو اپنے دل تو فتوا پوچھ ایماندار بادشاہ سنیا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 مولا جے صدیق بخشیا گیا تو حضرت روش پاک میرا جدی نسبت لا سانی بنا کے بے خاؤ بڑے کلائی میرا گوشت نے مالا جی کیا مت والے دن ابدر نو بخشنا نہیں ہوں نبی نٹا تیری مخلوق کے سامنے شرمسار نہ ہو جاوے <lesenlaxen> <philosophical> <owski een> <GPU forgive> <teres beforehand>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 ظلم چان <خصفح> بے خوف کیوں کی کینا کینا کیتا کنک میرے الفاظ تے غور ہو پہلے نمبر پہ تکومتان نے کم رکھایا وہ سنو خود ہر وقت رب مقابلے چنے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 مدینہ شریف دی دھرتی ہل دی وی زلزلہ آیا زلزلہ آیا مدیوں کی دھرتی کے اتنے تمن بیٹھے نا سامنے کی ہونا ہے شریعت خلاف کم ہوتی ہلی حضرت فاروق کے آزم جلا لچائے فرمایا ما اصرا مَا ایڈی چھیتی تسان کیڑا گناہ کیتا ہوئے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 شرجھا پینا آتی شاید نہیں قوم تعلیم جابتا ہے اس کا مطلب میں مجھے لوگ آتے نہیں زہر ہلاحل بڑی ڈیر ہوتی ہے فرمایا وہ تو چین نہیں آتا کر کے میرے اپنے بھی میرے تو ناراض دوسرے بھی اپنے گانے دن کچھ سارے آخے ویر پائی کرتے نے کیوں میں بچے کتے کھول ہی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 اگلے پیسے دمان دجائے دی لے لو سبحا لو گے یہ ہوں کلام ہے جڑا آم چلتے دے پھرتے دے کسانے دے دے بڑے سنے نے پتہ نہیں کنسان ایمان اپنے کے سورے پیا بیٹھے کی کوش ہویا پیا میں کی کوا ایمان کی <laughs> کلو کی کی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 جی یہ اپنے نو آکھے گا کہ آ کے لا ہے وائی راجو پھر <laughs> نہ کبھی بولیا جی توجہ نال بولو سبحان اللہ لجنا گھر دے کہ بے خوفی سڈے تے چھا گئی کہ عذاب نو الٹا شہاد میں ہوں تینوں قرآن حدیث دے نال دساگا پڑ پڑ حدیث سناوا گا در ادھر جانا نہیں یا حدیث کی صرف شرح کرجاؤ بھی خطرے دسا گا جو ہزور حضور, حضور سرکار اپنی زبان دس گئے نے کہ آزاد کدو نہیں فرمائی نے سناو خلاصہ سمجھ لو پہلو جتھے فتنے دا خطرہ نہ ہو پہلو مسئلے دا خلاصہ جہد بارے حدیث سنا دا خطرہ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 سامنے بول کے دسن چشتیاں گل فلاں گلت کی جانے ورنا میں مصطفیٰ دا فرمان لکانا نہیں میں <تصفح> جرنلا کول کرنلا کول برنلا کول فرنلا کول آپ اوتے نہیں کدی لکایا okay. تو باقی کے کو نا نہ بیٹھے تا وا ما. بس سمجھے یہ آم پھر نا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 ایک قدیر سن لے ہی دوجی سنا چھوڑا مراجین دیان بول سبحان اللہ حضرت چریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار روایت کر دینے باب العمر بالمعروب مشکات شریف بابا ابن ماجہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو ما من رجل یکونو فی قومن یعملو فیہن بالمعاسی یقدرون آلا ایو غیروا علی ولا ایو غیرون اللہ صحابہم اللہ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 انت موت کا خونے خت دن کن چل رہا ہے آ... جلسے فیتنا پہ میں فیتنا پہ ہاں میں نہ ہی ٹھڈو موت کا خوہ ہے اتنے آ... تو لبھی موت ہے لبھی وہ کن چلتا ہے چیر نے نو باطل ساڑتی جاتی ہیں یہودیت ماردیا جاتی ہیں اندر مسلمان مرنا کر کے وہ چلے اے اے اے نہ چلے چلو آت سبحان اللہ او بھی تیری اولاد ہاں جی او بھی تیری میری اولاد ہے اچان سکول کلے نے وہ بچ گئے نے اتے جا کے انگریز کے بن گئے نے رسول دے قرآن کے دشمنوں گئے آ گئے نہ خبر بات آدمی کو اگوں تاشاء اللہ اور تینوں پوچھا تیرا پتر کتنے سکول کیوں لگ جائے گا مونج لگے کھڑے نے پچھلا تنگا مونج کٹیچی اگلے لگے کھڑے نے پچھلا تھی یہ مطلب ہے تے تو اپنی نسل واؤ یہ مطلب ہے تہنا ہے جو بہت خو چلتے رہی ردیم کی گل بات ہو جائے اصل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 آپ کا چھاور رویہ کھول کے ویخو آپ تو پوچھا گیا ہزار دی نوکری جائز ہے فرمایا پر مایا اللہ دی شریعت دے خلاف فیصلہ ہوئے نوکری حرام ہے حرام ہے حرام ہے ٹھنڈو نوکری حرام ہے <سؤال> رشوت لانے کی گل نہیں وہ رشوت ہے تے حرام ہے سور ہے نہیں فرمائی نے